ہم نے موسیٰ سلام کو تیس شب و روز کے لیے کوہسینا پر طلب کیا اور بعد میں دس دن کا اور اضافہ کر دیا فورٹی yani ڈیز کے لیے وہاں پر رکھا اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے چالیس دن ہو گئی موسی علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک ٹھیک کام کرتے رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی رعیت کا حاکم بناتا ہے حکمران بناتا ہے اور وہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا حارون علیہ السلام، سے تین سال بڑے تھے علیہ السلام چھوٹے تھے لیکن انہوں نے اپنے کام میں مددگار کے طور پر اللہ تعالیٰ سے مانگے تھے تو اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا اور جب وہ ٹور پہ جانے لگے تو پیچھے ان کے حوالے تعلیم اور نصیحت کا کام رکھا نگرانی کا ان کو اپنا نائب بنا کر گئے اور کہا کہ بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا یعنی سلام سے تو اس نے التجا کی اے میرے رب مجھے یا رائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ اگر وہ اپنی جگہ قائم رہے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسا غش کھا کے گر پڑے کہا جاتا ہے کہ تجلی صرف اتنی تھی جیسے چنگلیا کا ایک کونا یا ایک نوک ہوتی بالکل معمولی سی اور پہاڑ جو تھا وہ زمین میں دھس گیا انس رضی اللہ انہوں سے مر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس, آیت فَلَمَّا تَجلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ چھنگلیا کے ایک کنارے کے برابر تجلی ظاہر ہوئی یعنی چھوٹی انگلی کے بالکل ایک کونے کے برابر اور پہاڑ دھنس گیا اور السلام بے ہوش ہو کر گر گئے جب ہوش آیا تو بولے پاک ہے تیری ذات سبھانک تب الیک میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں وَأَنَا أَوَّلُ اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں فرمایا اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے لے کم شاہین اور شکر بجالا اس کے بعد ہم نے موسا علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی کہتے ہیں کہ یہ پتھر کی سلیں تھیں جن کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں یعنی ان ہدایات کا سیدھا سادہ جو مفہوم ہے اس کو لے اور ان پر عمل کریں بلا وجہ کی تابیلیں کر کے ان احکامات سے پہلو تہی نہ کریں ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا یعنی کھنڈرات میں تم دیکھو گے کہ کس طرح اللہ کے نافرمانوں کا کیسا انجام ہوا بربادی کی شکل میں میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں یعنی پھر ان کو عبرت کے نشان نظر نہیں آتے وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے یعنی ان کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوا کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں اب کیا ہوا موسی علیہ السلام تو چلے گئے چالیس روز کے لیے وہاں وہ روزے رکھتے عبادت کرتے اور بالاخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور ان کو کتاب دی لیکن قوم نے پیچھے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے پھر کیسے خدا ہو سکتا ہے کیسے ان کا علا ہو سکتا ہے مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے پھر جب ان کی فریب خوردگی کا تلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمرہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو یقینا ہم برباد ہو جائیں گے ادھر سے موس علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے آتے ہی اس نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بات کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے اور تختیاں پھینک دی اور بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے پس تو دشمنوں کو مجھ پر हंसने کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے موسی علیہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم نے پیچھے سے کیا کرتوت کیا ہے لیکن اس وقت سلام نے تختیاں پکڑے رکھی کچھ نہیں کیا ان کو افسوس ہوا لیکن اتنا نہیں تھا لیکن جب قوم میں واپس آیا اور بچڑا دیکھا تو اس قدر غضبناک ہوئے کہ تختیاں پھینک دی اسے اس پتہ چلتا ہے کہ انسان کے سننے اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے بہت سی باتیں سنتے ہیں تو اتنا اثر نہیں ہوتا لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو پھر کیفیت بدل جاتی تو اس لیے عبرت کے لیے سبق کے لیے دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں سنے بھی انسان اور دیکھے بھی دوسری بات یہ ہے کہ ہارون جو ان کے بھائی تھے ان کو جنہیں نائب بنا کر گئے تھے ان کو بہت سختی سے پیش آئے کہ تم نے کام صحیح نہیں کیا علیہ السلام کو یہ سارا غصہ صرف اللہ کے لیے تھا اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو بھائی بولے کہ دیکھو دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع دو انسان کے لیے تکلیف خوشی غم افسوس کے مختلف مقامات زندگی میں آتے رہتے ہیں لیکن ایک چیز جو دوسروں کا کسی انسان کی تکلیف پہ ہنسنا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی اللہ اندلا ای و در کی شکای و سو اقدا ای و شماط العادائی کہ اے اللہ تو مجھے اس سے محفوظ رکھ کہ دشمن مجھ پہ ہنسیں یعنی انہیں خوش ہونے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر مس علیہ السلام فوراً ہوش میں آ گئے ایک دم غصہ کنٹرول کر لیا اور بھائی کے لیے دعا کرنے لگے جب انہیں حقیقت حال معلوم ہوئی کہ ہارون علیہ السلام نے تو قوم کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن قوم نہیں مانی قال رب فرلی ولی و خلنا فی رحمت موسا نے کہا اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما تو سب سے بڑا رحیم ہے جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غزب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر کرنے والا رحم فرمانے والا ہے یعنی انسان سے غلطی تو ہو ہی جاتی ہے لیکن اس سے نکلنے کا راستہ توبہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے متوجہ ہو جاتا ہے پھر جب موسا کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اس نے وہ تختیاں اٹھا لی یعنی جو پھینکی تھی وہ واپس اٹھا لی جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں یاد رکھیے کہ ہمیشہ اللہ کی کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کو ہی فائدہ دیتی ہے اور اس نے اپنے قوم کے ستر آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیا وہ وقت پر حاضر ہوں ابوا یہ تھا کہ مصلام ان ستر لوگوں کو لے جا رہے تھے توبہ کرنے کے لیے کہ اللہ کے حضور باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں پہاڑ پر جا کر جہاں سے ان کو تورات ملی تھی وہاں اللہ سبحانہ تعالی سے باقاعدہ معافی مانگے اپنے لیے بھی اور قوم کی طرف سے بھی جب ان لوگوں کو ایک ساتھ سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے ہلاک کرنے کی بجائے زمین پہ ہلاک کر دیتے کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا یعنی قوم نے جو بچڑا بنایا چند لوگوں نے آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں یعنی مختلف چیزوں کی ٹمپٹیشن اور مختلف فتنوں میں پڑھنا یہ انسان کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اور اس میں انسان کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی آزمائش کیوں آئی ہے یا کوئی بھی حالات کس لیے پیش آ رہے ہیں اور انسان کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ان حالات میں مجھے اپنی پسند کا طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق دے کہ بعض اوقات انسان کسی چیز پر غصے میں آ جاتا ہے کہیں مایوس ہو جاتا ہے کہیں کوئی طریقہ اختیار کر لیتا ہے اور پھر حق سے دور چلا جاتا ہے بعض اوقات تو مس علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ رب یہ تو ایک آزمائش تھی اور یہ لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوئے اب میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ یہ ستر لوگ بھی جو میرے ساتھ آئے وہ بھی ختم ہو گئے تو آپ ہمیں معاف کر دے انتولی تو ہمارا ولی ہے فخر لنا تو ہم کو معاف فرما دے وہ اور ہم پر رحم فرما انتخیر اور آپ سب سے بڑھ کر معف فرمانے والے ہیں وقت پیہا و دنیا حسنا ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ لے وہ اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی سے نواز انا ہدنا الیک ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا ہم توبہ کرتے ہیں آپ کی طرف پلٹتے ہیں جب آپ میں ارشاد ہوا سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت پانے کے لیے انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے زکات دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے الذین یتبعون رسول نبی الامی یہ رحمت ان لوگوں کے حصے میں بھی آئے گی جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں گے اصل بات یہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہا گیا کیونکہ کی قوم کے لوگ یعنی یہود جو ہیں ان کے ہاں امی کا لفظ جو ہے وہ ایک بہت معمولی لفظ تھا عربوں کو امی کہتے تھے ان پڑھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو وہ ان کے نزدیک کم درجے کے لوگ تھے لیکن کسی بھی شخص کی عظمت صرف اس میں نہیں کہ اس کے پاس ڈگری کتنی اصل بات یہ ہے کہ انسان کے پاس اللہ سبحانہ و کی رہنمائی پر عمل اور اس رسے پر چلنے کا کتنا جوہر ہے یا کتنی چاہت اور طلب ہے کیونکہ اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو ان نہ اکرمکم ان دلہ اطقاق یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اس نے امیوں میں سے ایک رسول پیدا کر دیا تو بنی اسرائیل کے لیے ایک آزمائش تھی کہا کہ جو لوگ نبی امی کی پیروی کریں گے ان پر بھی اپنی رحمت لکھ دوں گا اللہ جدون مکتوبنات انجیل جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح ہدایات موجود ہیں یا مرہم بل وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے وہ انہر اور روکتا ہے لَهُمُ اور پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے عَلَيْهِمُ اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے یعنی انہوں نے جو دین کو اپنے لیے مشکل بنا رکھا تھا اپنی قانونی منہ شافیوں کے ذریعے فلدین لہذا وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے وہی فلاح پانے والے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اے رسول اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں الذي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس رب کا رسول اس کا پیامبر جس کے قبضے میں ہے آسمان و زمین کی بادشاہت لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی الہ نہیں يُحِي وَيُمِيطِ وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے اب اے لوگ اے تمام انسانو تم کیا کرو امین بل و ہی تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر الامی امی نبی پر الذي امین بال و ہی جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرو اس کو فالو کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ مس علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق کے مطابق انصاف کرتا تھا یعنی مسی علیہ السلام کی قوم میں سب بگڑے ہوئے لوگ نہیں تھے اس میں اچھے لوگ بھی تھے اور ہم نے اس قوم کو بارہ گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی گئی تو آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہر نبی اور ہر ملت و مذہب کے لوگوں کے لیے ہر نبی کی امت اور ہر ملت و مذہب کے لوگوں کے لیے اور اب انسانوں کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ وہ آپ کو آخری رسول مانے یہاں اسی کی تعلیم دی گئی ہے اسی پر ہدایت کا انحصار ہے مس علیہ السلام کے ایک گروہ کی تعریف کی گئی یعنی بنی اسرائیل کے موسیٰ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا یعنی سچ پر قائم تھا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 گناہوں کی معافی مانگتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو بعض کہتے ہیں کہ ہیکل کے دروازے میں ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور محسنین کو مزید فضل سے نوازیں گے مگر ان میں سے جو لوگ ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا یعنی ہت ان کی بجائے ہند تتن گندم چاہیے گندم چاہیے یعنی مذاق اڑاتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتی اور اس کی نافرمانی کرتی تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کرتے اور یہ بھی کس لیے کہ شاید انسان ہدایت پر آ جائے لیکن اگر ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں عام کر دیتے اور انسان اس استدراج اور اس بھول سے اور زیادہ بھٹکتا چلا جاتا ہے پھر اس کی پکڑ اچانک ہوتی اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقعی تھی بس الحمان القریت الدیر اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی اس کا نام الا یا الات کہا جاتا ہے اس بستی میں کیا تھا وہاں کے لوگ سب یعنی ہفتے کے دن کے احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے یہود کے لیے ہفتے کا دن بہت معزز دن تھا محترم دن تھا جس میں انہیں ہر طرح کے کام کاج سے روکا گیا تھا حتیٰ کہ کوئی مزدوری نہیں کر سکتا تھا آگ بھی نہیں جلا سکتے تھے کھانا نہیں پکاتے تھے کچھ بھی نہیں کرنا تھا تو مکمل ریسٹ کر دیتا لیکن جہاں یہ رہتے تھے وہاں ہفتے کے روز ہی مچھلیاں خوب سمندر میں آتی اوپر اوپر آ جاتی اور یہ کہ مچھلیاں سبھی ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی اور سب کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی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 تو یہ جو خاموش تماشائی تھے یہ ان کو بھی کہتے تھے کہ کیا فائدہ منع کرنے کا کوئی مانتا تو ہے نہیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو اللہ کا حکم ہے اس لیے ہمیں منع تو کرنا ہے اب ہوا یہ کہ جب ان کی پکڑ ہوئی باقی سب جو غلط کام کر رہے تھے اور جو خاموش تماشائی تھے ان کی بھی شامت آ اور بچائے صرف وہ لوگ گئے جو منع کرنے والے تھے تو اس سے ایک عام قاعدہ پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ پر بھی امر بال معروف اور نہیں انیل منکر فرض ہے کہ جب کسی میں برائی دیکھیں تو اس کو روکنے کی کوشش کریں زبان سے سمجھائیں ہاتھ سے روکیں کوئی بھی طریقہ اختیار کریں اس کے لیے دعا کریں لیکن برائی کو کھلم کھلا ہوتے ہوئے چھوڑ نہ دیں ورنہ جب عذاب آتا ہے تو پھر سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے کہا کہ بندر بن جاؤ زلیل و خار یعنی پھر ان کی شکلیں مست دی گئی اور آپ دیکھیے کہ بندر کی جو عادات ہوتی ہیں یا بندر کے جو طور طریقے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ جب ان کی شکلوں میں بگاڑ آیا تو ان کی عادتوں میں بھی آیا عادتیں بھی مست ہوئی اور عادتوں میں بیسیکلی پہلے ہی آ چکا تھا جو وہ کر رہے تھے اور پھر بالاخر ان کا کام تمام کر دیا گیا اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے یعنی یہ تمبی ان کو تقریباً آٹھویں صدی قبل مسیح سے مسلسل کی جا رہی تھی اور اس کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی آتا ہے یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے اور بے شک وہ غفور الرحیم بھی ہے ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا یعنی بنی اسرائیل ہر جگہ پھیل گئے کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ ان سے مختلف یعنی نیک نہیں تھے اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے شاید کہ یہ پلٹ آئے اب آپ دیکھیں کہ قوم فرون کا حال تو جو ہو چکا سو ہو چکا اب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مزید مہلت دی پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اس دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں یعنی بنی اسرائیل کے آئندہ جنریشن کے اندر ایسا اخلاقی دینی مذہبی زوال ہوا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو بیچنا شروع کر دیا اور کہہ دیتے کہ طبق کو ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا یعنی غلط کام کرتے اور پھر کہتے اللہ گفور الرحیم اور وہی متعلق دنیا پھر سامنے آتی تو پھر لپک کر اس سے لے لیتے یعنی گنا کرتے جاتے جانتے بوجھتے ہوئے بھی اور اس بھروسے پہ کرتے تھے کہ اللہ معاف کر دے گا ٹھیک ہے اللہ گفور الرحیم اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے لیے اس کی طرف رجوع کرنا بھی ضروری ہے اور گناہوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو یعنی اللہ نے کہا کہا کہ میں ایسا غفور رحیم ہوں کہ تم ڈٹائی کے ساتھ غلط کام کرو اور اس بھروسے پہ کرو کہ بس میں تو معافی کروں گا چاہے تم اپنے آپ کو بدلو یا نہ بدلو اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے آخرت کی قیام گاہ خدا ترس لوگوں کے لیے بہتر ہے یعنی توبہ استغفار اور آخرت کا انجام اور اس کی کامیابی ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈریں۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے والذین یمسکون کتاب وہ لو جو کتاب کو مضبوط پکڑتے ہیں وہ اقامات اور نماز قائم کرتے ہیں اندیو اجر المسلحین تو ہم مسلمین اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے یعنی کن کے لیے ہے معافی کن کے لیے اجر کن کے لیے درجات جو کچھ کر کے دکھائیں وہ ازن تقنج اور اس کام کے لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو پکڑ لیں ہم نے کیا کیا ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پہ چھا دی یعنی امبریلا کی طرح ان کے اوپر لیا اللہ تعالیٰ گویا کہ وہ چھتری ہے اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پہ آ پڑے گا اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا خدوما آمبن پکڑو جو بھی ہم تمہیں دے رہے ہیں قوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ یعنی اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑو اس پر عمل کرو اذکروا ما فیہ لعلکم تتقون اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے یعنی موسی علیہ السلام کی قوم کو اللہ سبحانہ تعالی نے ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی حتی کہ پہاڑ ان کے سر پہ لا کے انہیں کہا کہ مانو ورنہ یہ سر پہ گرتا ہے اس وقت انہوں نے وقتی طور پہ مان لیا بعد میں پھر عہد سے پھر گئے پھر بھول گئے لیکن بات یہ ہے کہ اتنے چانسز دیے جانے کے بعد بھی جب وہ قوم نہیں مانی نہیں سیدھی ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت لے کر بنی اسماعیل کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف منتقل کر دی اب اس امت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طریقے پہ چل رہے ہیں صحابہ کرام کے طریقے پر یا بنی اسرائیل کے طریقے پر کہ بنی اسرائیل نے مس علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا یا اپنی کتاب کے ساتھ کیا اگر وہی ڈھنگ ہے تو پھر اللہ تعالی کی رحمت کیسے آ سکتی ہے تو ہم سب کو بھی اجتماعی طور پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور وہی کام کرنے کی ضرورت ہے جو یہاں کہا گیا اور وہ کیا ہے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا اور نماز قائم کرنا اور جب یہ دو کام ہونے لگتے ہیں تو باقی چیزوں کی بھی پھر اصلاح ہو جاتی ہے اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور موقع یاد کراتے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دلائیے وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کہا جاتا کہ عرفات کے میدان میں وہ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے اولاد آدم کو میدان عرفات میں بکھیر کر عہد لیا گیا اللہ سبحانہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تمام اولاد آدم سے میدان ارفات میں عہد لیا تھا اللہ نے ان کی سلب سے ان کی ساری اولاد نکالی جو اس نے دنیا میں پیدا کرنا تھی اپنے سامنے چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں بکھیر دیا پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر ان سے کلام کیا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں ہم اس پر گواہی دیتے ہیں یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے ہمیں کسی نے نہیں بتایا یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا ہمارے باپ دادا نے کی ہم سے پہلے اور ہم بعد کی نسل میں پیدا ہوئے اس لیے ہم تو باپ دادا کے طریقے پہ تھے ہمارا تو کوئی قصور نہیں پھر کیا آپ ہمیں اس قصور پہ پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں تو اس سے واضح طور پہ پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحان تعالی نے ہر انسان کے اندر اپنی پہچان رکھ دی ہے اس کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ اس کا کوئی رب ہے اور اس کو اس طرح پروگرام کیا گیا ہے کہ وہ جب تک رب کی عبادت نہ کرے اس کے اندر کا خلا جاتا نہیں اس کی بے چینی ختم نہیں ہوتی علیہم منها ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کیجئے جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا بہت بڑا عالم جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا لیکن اس نے کیا کیا اس کی پابندی چھوڑ کے اس کتاب کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے لگ گیا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی شخص ایک دفعہ کتاب پڑھ لے تو پھر وہ محفوظ ہو گیا جب تک اس سے مستقل تعلق نہ رکھے اسے مضبوطی سے پکڑے نہ رکھے تو شیطان جو انسان کا دشمن ہے وہ اس کو کسی وقت بھی پھسلا سکتا ہے جیسا کہ اس بہت بڑے عالم کے ساتھ ہوا آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے ذریعے بلندی عطا کرتے یعنی وہ دنیا کی طرف کیوں لپکا تاکہ اس کی کوئی عزت ہو عموماً یہ ہوتا کہ جو لوگ دین کا علم رکھتے ہیں یا دینی علوم کے ماہر ہوتے ہیں ان کو معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں دی جاتی کوئی ان کی قدر نہیں ہوتی تو کچھ لوگ پھر اس وجہ سے بھی اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم دوسروں کے ہر دل عزیز ہو جائیں یا ہمیں بہتر ترقی کے مواقع ملیں تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ اس, کے آ... اس کو آیات کے ذریعے بھی بلندی دے سکتا تھا لیکن وہ تو زمین سے چمٹ کر رہ گیا یعنی دنیاوی فائدوں کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑا رہا لہذا اس کی حالت کتے کی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے یعنی جو لالچی انسان ہوتا ہے وہ کسی حال میں راضی نہیں ہوتا کتے کی نفسیات کیا ہے کہ اگر آپ اس کی طرف پتھر بھی پھینکے تو وہ بھاگے گا نہیں ایک دفعہ مڑ کے ضرور دیکھے گا کہ شاید ہڈی نہ ہو یعنی لالچ کی انتہا ہے تو یہی فطرت جب انسان کے اندر آ جاتی ہے وہ کتا بن جاتا ہے تو پھر کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دیتی کوئی نصیحت اس پر اثر نہیں کرتی یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جٹلاتے ہیں تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہتا ہے دنیا اس کی ضرورت ہے دنیا ضرورت کی حد تک ہی رہے دنیا دل میں نہ داخل ہو جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کی آیا سے غافل ہو جاتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کشتی سمندر پہ چلتی یعنی پانی میں چلتی تو جب تک کشتی پانی پر ہے تو انسان محفوظ ہے لیکن اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو انسان ڈوب کر رہے گا یہی حال ہے کہ انسان دنیا میں رہتا ہے اور دنیا کا مال اس کی ضرورت ہے لیکن مال کی محبت بری چیز ہے اگر وہ مال کی محبت دل میں آ جاتی ہے اور انسان کا مرکز و محور وہ مال بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ہلاکت لازم ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ کی حدود کو توڑ دیتا ہے جیسے کہ قوم شعیب نے کیا ایسا نہیں تھا کہ قوم شعیب خدا کو نہیں مانتی تھی لیکن اس کی خرابی کیا تھی کہ وہ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتی تھی شیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے کہ فیئر ٹریڈ کرو صحیح طور پر تجارت کرو لیکن وہ اس پر راضی نہیں تھے کیوں؟ کیونکہ ان کے خیال میں اس سے نفع کام آتا انسان کے لئے اللہ نے جو رسک لکھا ہے وہ تو اس کو مل کر رہے گا حرام سے لے یا حلال سے لے بس صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور انتظار کی کیخصل قسم یا تم یہ ایک آیات ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کرے بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے رہے می دہ فہ المحتی جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راس پاتا ہے اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انس ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے پیدا کیا کہ جہنم میں ہی جائیں مطلب یہ ہے کہ ان کو پیدا کیا سب کچھ دیا لیکن انہوں نے جب نہیں مانا تو پھر ان کا ٹھکانہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے ان کے پاس دل ہے یعنی کیوں وہ جہنم میں جائیں گے ان کے پاس دل ہے مگر ان سے سوچتے نہیں غور و فکر نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں کیا نہیں دیکھتے حق کو نہیں دیکھتے عبرت نہیں حاصل کرتے ان کے پاس کان ہیں مگر اس سے سنتے نہیں سب باتیں سنتے مگر حق کی بات نہیں سنتے خیر اور بھلائی کی بات نہیں سنتے وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں تو گویا غفلت کی زندگی ہلاکت کی زندگی ہے دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ کسی چیز کے بارے میں آپ غافل ہو جائیں مثلا آپ کے پاس مال کا ڈھیر ہے اور آپ سو رہے ہوں پروائی نہ کریں اس کی حفاظت ہی نہ کریں تو کیا ہوگا چوری ہو جائے گا ہلاکت ہے اسی طرح جان کی حفاظت اولاد کی حفاظت کسی بھی چیز کی تو غفلت تو دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے تو آخرت میں تو بہت ہی نقصان دہ ہے کہ انسان اللہ سے غافل ہو جائے اس کے ذکر سے غافل ہو جائے اس کی عبادت سے غافل ہو جائے تو جو لوگ غفلت میں زندگی بسر کریں گے پھر ان کا انجام اچھا نہیں وہ دراصل عیسائیت میں بتایا گیا ہے ولی اللہ ہل الحسنا اور اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام فدا اس کو اچھے ناموں سے ہی پکارو یعنی خوبصورت ناموں کے ساتھ اپنے رب کو ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے کئی نام ہوتے ہیں اس کو انسان ایک نام سے نہیں کئی ناموں سے پکارتا ہے تو جس سے جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ بھی کیا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی کے مختلف نام یاد کرے گا اور ان سے اس کو پکارے گا اور دعا کرے گا جیسے مختلف ناموں کی فضیلت آتی ہے کہ ان سے دعا کرے تو قبول ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر یا حی یا کئیم استغیث کہہ کہ دعا مانگ رہے تھے اسی طرح حدیث میں آپ نے فرمایا الزل جلال ولی کرام یا کرام کو لازم پکڑ لو یعنی اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں یعنی اللہ کے ناموں کا وہ مطلب نہیں لیتے جو مطلب ہے اس کرنے لگتے ہیں جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے ہم انہیں بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں میری چال کا کوئی توڑ نہیں رسول اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالی کو چند روز دنیا میں محلت دیتا رہتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون کا کوئی اثر نہیں کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کو کچھ ہو گیا یعنی مجنو ہو گئے آپ وہ تو ایک خبردار ہے, یعنی خبر دینے والا ہے جو برا انجام آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر رہا ہے کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی بھی چیز کو جو اللہ نے پیدا کی آنکھیں کھول کے نہیں دیکھا اور کیا یہ کبھی انہوں نے سوچا نہیں کہ شاید ان کی مولت زندگی پوری ہونے کا وقت آ چکا ہو وہ قریب آ گیا ہو آخر پیغمبر کی اس تمبی کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنمانی نہیں اور وہ کس کو کرتا ہے جو آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھتا نہیں جو کان رکھتے ہوئے حق کی بات سنتا نہیں اور اللہ ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی یعنی بجائے اس کے کہ اس کی تیاری کریں توجہ اس پہ کہ اچھا آئے گی کب کہو اس کا علم میرے ربی کے پاس ہے اسے اپنے وقت پر ہی وہ ظاہر کرے گا کسی اور کو اس نے اس کا علم دیا ہی نہیں کہ قیامت کب آئے گی آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا اسی لیے ہر شخص اس دن گھبرایا ہوا ہوگا یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے یعنی آپ کا اور کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ یہ معلوم کرے کہ قیامت کب آئے گی کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت سے نا ہیں آپ کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی نفر نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی توحید کا ایک حصہ ہے کہ انسان اپنی قسمت کا مالک نفے نقصان کا مالک صرف اللہ کو سمجھے اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غب کی باتوں کا علم نہیں رکھتے سوائے جن کے بارے میں اللہ نے آپ کو علم دے دیا اور یہ کہ مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا اگر علم ہوتا غیب کا تو بہت سے فائدے حاصل کرتا اور کوئی نقصان نہ ہوتا یعنی مجھے آئندہ آنے والے واقعات کا اگر پہلے سے پتہ چل جاتا تو پھر میں ان کا پہلے سے بندوبست کر لیتا میرا یہ کام نہیں کیونکہ ایک پیغمبر قاهن نہیں ہوتا نجومی نہیں ہوتا نہ اس کا یہ کام اور نہ اس کی یہ دلچسپی ہوتی ہے۔ میں تو ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانیں۔ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا تم لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ تم لوگ شرک کرتے ہو اور کہتے ہو جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے اور تم لوگ کہتے ہو کعبہ کی قسم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب وہ قسم کھانے لگیں تو اس طرح کہا کرے رب کعبہ کی قسم اور اس طرح کہا کرے جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو مشیت میں بھی شریک نہیں کرنا چاہیے